ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب آ جائے سامنے آ جائے ادھر ادھر مسجد میں دور دور بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں الحمدللہ رب العالمین سلاۃ والسلام عالیہ سید المسلی نبینا محمد والا علی واسابی اجمائین منتب احمد احسان اما بعد نبی اللہ تعالیٰ عنہما ان صلی اللہ علیہ وسلم وکفنفی متام الخمسہ الخمس النسائی و الترمذی یہ حدیثیں جنازے سے متعلق کفن دفن سے متعلق گزر رہی ہیں میت کو غسل دینے کے تعلق سے پچھلے درس میں حدیثیں گزر چکی ہیں اور انشاءاللہ جب کتاب الجنائز کا دو ہفتے میں ختم ہو جائے تو آپ لوگوں کو عملی طور پر غسل دینے کا طریقہ بتایا جائے گا انشاءاللہ تبارک اللہ کو آج یہاں پر کفن سے متعلق حدیث پیش کی جا رہی ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو البسو من سیا البیضا فائن نہا من خیر اس لیے کہ یہ سفید کپڑا تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے اور پھر فرمایا کہ وکفنو فیحا موتا اور تم اس میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو تو سفید کپڑوں میں کفن دینا یہ سنت ہے اور مستحب ہے لیکن اگر سفید کپڑا میسر نہ ہو تو کسی بھی رنگ کے کپڑے میں میت کو کفنایا جا سکتا ہے کفن دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے پہننے کے لیے بھی اور مردوں کو کفن دینے میں بھی اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے وعن جابر نضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہو فلیحسن کفنہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے کفن کا کپڑا خریدے تو اسے چاہیے کہ اس کا کفن ہم؟ اس کو اچھی طرح سے اچھے کپڑے میں کفنا ہے یہاں پر فلیسن کفنوں سے مراد بہت زیادہ قیمتی کپڑا مراد نہیں ہے. یعنی جتنے کپڑوں کی ضرورت ہے اتنے کپڑے تین کپڑوں میں کفن دے اور کفن ایسا ہو کہ اس کے بدن کو ڈھانپ لے چھپا لے اس میں کمی اور تنگی نہ کرے یہ مطلب ہے جو عام دستیاب ہوں کپڑے کفن کے لیے انہیں کپڑوں میں کفن دے کسی شخص کو کسی میت کو قیمتی یا بہت زیادہ ہاں مہنگے کپڑے میں کفن دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا ہے فائدہ جی کوئی فائدہ نہیں جیسا کہ آگے ایک روایت آئے گی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے موت کے وقت اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے نئے کپڑے میں کفن مت دینا سبحان اللہ مجھے نئے کپڑوں میں کفن مت دینا کیونکہ جو زندہ لوگ ہیں وہ نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں مجھے میری چادر ہی میں کفن دے دینا جو چادر وہ استعمال کرتے تھے ایک چادر پہنتے تھے ایک چادر جو اوپر بطور چادر اور ایک بطور لنگی یا تہبن استعمال کرتے تھے فرماتے تھے کہ فرمایا کہ مجھے میری چادر ہی میں کفن دے دینا جو چادر استعمال کرتے تھے وہ اور میرے لیے نئے کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے کفن میں یہاں پر فلیحسن کفنہوں سے مراد بہت زیادہ قیمتی کپڑے مراد نہیں ہے بلکہ کپڑے کپڑا کفن کا ایسا ہو کہ جو سنت ہے مسنون ہے تین کپڑوں میں تو کفن دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کپڑے کافی ہو کفن دینے کے لیے چھوٹا نہ ہو اور متوثر درجے کا ہو ون رضی اللہ تعالی عنہ ہو ایک بات یہاں پر شاید پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا ذکر کیا تھا کہ ایسے عمومی طور پر بات آ گئی تھی کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ابھی یا ہندوستان وغیرہ سے جب دوسرے ملکوں سے حاجی آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہاں اپنے اپنا کفن لے کر کے آئے پھر اس کفن کو کیا کرتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں دھوتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اسی کفن اسی کپڑے سے اسی چادروں میں مجھے کفن دیا جائے دیکھیں اس تعلق سے اس میں کوئی خاص کیا کہتے ہیں چیز نہیں ہے اور بلکہ یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے اور زمزم کے پانی سے دھل کر کے کفن دینے میں کوئی برکت نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ سنت کے خلاف عمل ہوگا سنت کے خلاف عمل ہوگا تو اس لیے زمزم کے پانی کو پانی سے دھو کر کے چادروں کو اس میں کفن دینا یہ کوئی برکت کی چیز نہیں ہے زب زب کا پانی برکت کے لیے سب سے بہتر روئے زمین کا پانی ہے لیکن کس مقصد کے لیے جو اس کا استعمال ہے وہ کیا ہے پانی پینا زمزم عما شریب اللہ رضی اللہ عنہ قال قان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین قطلہ قرآن ص اللہ علیہم رو الباری یہاں پر شہدہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہدہ میں سے دو دو کو ایک کپڑے میں کفن دیا کرتے تھے یا دیا آپ نے آپ احد کے میں غزو عہد میں جو مسلمان شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں ہی کی ایک غلطی کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا کہ دیکھو اس پہاڑی پر میں آپ لوگوں کو تقریباً پچاس تیر اندازوں کو وہاں پر مقرر کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس جگہ کو مت چھوڑنا چاہے ہم ہار جائیں یا فتح یاب ہو جائیں اتنی تاکید فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ چاہے تم دیکھو کہ ہم لوگ شکست کھا گئے اور پرندے ہمارے جسم کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کے لے جا رہے ہیں تب بھی تم لوگ اس مقام کو مچھوڑنا کون سا مقام تھا یعنی کافروں کا لشکر ایسے سامنے تھا مسلمانوں کی سفیں ایسے لگی ہوئی تھی بہت پہاڑ ان کے داہنے طرف تھا مسلمانوں کے اور ان مسلمانوں کے پیچھے چھوٹی سی پہاڑی آپ لوگوں نے مدینے میں دیکھی ہوگی بہت پہاڑی کے سامنے ایک چھوٹی سی مٹی کی پہاڑی ہے سمجھ لیجیے اس کے اس کو جبل رومات آج کل کہتے ہیں اس پہاڑی پر ربی صلی اللہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو بٹھا دیا تھا کہ اس جگہ کو مت چھوڑنا اگر اس وادی کی طرف سے اگر کافروں کا کوئی دستہ یا کچھ لوگ آ کر کے ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ کرنا چاہیں تو تم لوگ ان کو اپنی تیروں کی باڑھ پر لے کر کے تیروں سے ان کو بھگانا ادھر سے ان کو حملہ ہونے مت دینا لیکن جب مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان ان کو قتل کرتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور پیچھے پسپا کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو یہاں جو صحابہ تھے ان میں سے تقریباً چالیس لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ خاص وقت کے لیے مقرر کیا تھا اب وہ وقت ختم ہو گیا اب چلے ہم کافروں کو دوڑ دوڑانے میں اور مالے غلیمت سمیٹنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں تو اور لوگوں نے جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی حال میں بھی یہاں سے اس مقام کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا منع کیا تھا لیکن بہرحال مسلمانوں کا اشتہاد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تھی بن مرید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے گھڑ سواروں کا دستہ ادھر سے لے کر کے پیچھے سے پہاڑی کے پیچھے سے جب ادھر آئے تو چند لوگ تھے دس لوگ پچاس کی جگہ دس لوگ تو دس لوگوں کے تیر تیر کتنا روکیں گے हा? چنانچہ وہ کامیاب ہو گئے دستہ کو گھڑ سواروں کا دستہ لے کر کے ادھر سے آنے میں اب جو مسلمان انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو جو مسلمان ادھر کافروں کو دوڑا رہے تھے وہ بوکھلا گئے کہ ہمارے پیچھے سے کیا ہو رہا ہے ان کے اوپر پیچھے سے تلواریں پڑنے لگیں تو بوکھلا گئے تو جب جو ہے وہ انہوں نے ادھر مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ کافروں کا لشکر ہے بہرحال وہ پوری کیا کہتے ہیں کہانی ہے تو مسلمانوں کی اشتہاری غلطی کی وجہ سے ستر لوگ عد کے میدان میں شہید ہو گئے اب ستر لوگوں کو ستر لوگوں کے لیے قبریں کھودنا پتھریلی زمین میں اور پھر مسلمان بچارے کوئی مالدار نہیں تھے ان سب کے لیے کفن مہیا کرنا یہ دشوار ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کپڑے میں دو دو صحابہ کو کفن دیا ایک ایک کپڑے میں دو دو صحابہ کو کفن دیا اور پھر آپ فرماتے تھے کہ ان دونوں میں سے جن دونوں کو آپ کو کفن دیتے تھے ایک, ایک کپڑے میں ایک کپڑے میں لپیٹتے تھے ان میں سے پوچھتے تھے کہ کون سا قرآن زیادہ یاد رکھنے والا ہے قرآن کا حافظ یا قرآن کس کو زیادہ یاد ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں آگے بڑھاتے تھے یہ اس سے قرآن کریم یاد کرنے کی فضیلت ہے قرآن کریم یاد کرنے کی فضیلت ہے اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرانا چاہیے اور خود بھی یہ نہیں کہ ہم لوگ اب فرصت پا گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اب ادھیڑ عمر کے ہو گئے ہیں یا عمر ہماری آگے بڑھ گئی ہے تو ہمیں نہیں یاد کرنا چاہیے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بہت یاد کر سکتے ہیں جس وقت اسلام دنیا میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام کیا کتنے صاحبات سب چھوٹے نہیں تھے بڑی بڑی عمروں کو بوڑھے بوڑھے تھے یاد کیا کرتے تھے تین سیکھتے تھے تو ہم لوگ ہم لوگوں کو بھی قرآن یاد کرنا چاہیے کچھ ترجمہ پڑھنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی فِي میں جو ہے اس کو آگے بڑھاتے تھے لہٰذا کہ نہیں آپ لوگ قبر دو طرح کی ہوتی ہے ایک قبر تو آپ یہاں دیکھتے ہوں گے جن لوگوں نے قبرستان میں کسی کو اپنایا ہوگا وہ دیکھتے ہوں گے کہ سیدھی قبر ہوتی ہے پھر اس کے بعد چوڑی قبر کے بعد پھر تھوڑی سی پتلی جگہ اور کھودی جاتی ہے اسی میں رکھ کر کے اوپر سے جو ہے کچھ سیمنٹ بنی ہوئی کچھ ہوتی ہے اس کو رکھ کر کے پھر دفنا دیا جاتا ہے اور ایک دوسری قبر ہوتی ہے یہ یہاں اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر زمین کیا ہے آہ, نرم ہے ہاں بالو والی زمین ہے اس میں لہد نہیں بنا سکتے لہد کس کو کہتے ہیں سیدھی قبر کھودیں گے پھر قبلے کی طرف قبلے کی طرف جو ہے کھود کر کے پھر وہاں میت کو لٹانے کے لیے جگہ بنائیں گے سب لوگ جانتے ہوں گے اپنے حام اپنے عام طور سے لہد ہی بنائی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہد میں اس کو آگے کیا کرتے تھے قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا تھا اور شہدا کے بارے میں دو مسئلے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں ولم یوقلو شہدا کو اس نہیں دیا جائے گا ان کو ان کے زخموں اور خون کے ساتھ جو ہے کفن دے کر کے ان کو اسی حال میں دفنا دیا جائے گا ولم یسلو اولم علیہم اور ان کے اوپر سلاد جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی شہدا کو ایسے ہی دفنایا جائے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ضرورت پڑے تو ایک کفن میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو جو ہے کفن دیا دو دو لوگوں کو کفن دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک قبر میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو دفنایا جا سکتا ہے کوئی حرض کی بات نہیں ہے اور اس میں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو جس کو قرآن زیادہ ہوگا اس کو لہد میں پہلے اتارا جائے گا اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شہدہ کو غسل نہیں دیا جائے گا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ شہدہ کو غسل مت دو ان کا ہر ایک زخم قیامت کے روز مشق اور کستوری جیسی خوشبو دے رہا ہوگا یعنی ان کے زخموں سے ان کے خون سے خون کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن اور اس سے مشق اور کستوری کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی بڑا اونچا مقام ہے شہادت کا اللہ تعالی ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے اپنے راستے میں دین کے راستے میں اللہ تعالی کام لے لے ہم لوگوں سے اور شہادت کا درجہ نصیب فرمائے اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ شہدا پر شہدا کو ہاں غسلے نہیں دیا جائے گا اور شہدہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جی اس مسئلے میں کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نماز جنازہ پڑھی لیکن وہ یا تو صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب وہاں پر جنازہ نہیں ہے جنا, نماز جنازہ نہیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں وہ دعا کرنا ہے اس سے مراد کیا ہے دعائیں مغفرت ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے عہد پر آٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی کتنے سالوں بعد آٹھ سال یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھی لیکن امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تعبیر ہے بیان ہے اصل میں ان پر نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی بلکہ دعائیں مففرت کیا دعائے مففرت کیا تو صحیح یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مفرت کی جائے گی اور ان کے لیے حوصلے بھی نہیں اور نماز جنازہ ان کے لیے نہیں ہے علی اللہ تعالی عنہ قال سمعت صلی اللہ علیہ وسلم لا تغالو فإنه عبود عبود یہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن معنی کی اعتبار, سے معنی کی اعتبار سے صحیح ہے پچھلی اور حدیثوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن کے سلسلے میں تم زیادہ قیمتی جو ہے کفن نہ لے آؤ زیادہ قیمتی کفن نہ خریدو کیونکہ بہت جلدی وہ کفن کیا ہوگا ختم ہو جائے گا جس کو کفنا دیا جاتا ہے کفن سڑ گل جاتا ہے تو اس میں جو ہے زیادہ قیمتی کفن نہ لے آؤ تو گرچہ یہ سندن ضعیف ہے لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر اللہ تعالی تعالیٰ کا جو عمل ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میری چادروں میں ہی دفنا دینا کفن دے دینا نئے لوگ جو ہے زندہ جو لوگ ہیں وہ نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں تو یہ بات بہتر ہے, بہتر ہے ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ آہ زیادہ آہ مہر یہ کفن کو زیادہ قیمتی نہیں خریدنا چاہیے یا زیادہ قیمتی کفن نہیں لانا چاہیے معمولی متوسط درجے کا ہو متوسط درجے کا ہو یہی بہتر اور اعتدال کی راہ ہے یہاں سے ایک دو حدیثیں روایت کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے اور دوسری اور حدیثوں کے سامنے رکھتے ہوئے شواہد کے اعتبار سے وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں وہ کیا مسئلہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو اگر کسی کی کسی ایک کی زندگی میں دوسرے کی دوسرے کی موت ہو جائے تو کیا میاں بیوی بی میں سے کوئی ایک دوسرے کو دفن یہ غسل دے سکتا ہے کفنا سکتا ہے غسل دے سکتا ہے تو شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ درست ہے جائز ہے ایسا کر سکتے ایسا کرنا صحیح ہے جیسا کہ حضرت اللہ تعالی عنہ والی یہ روایت ہے یہاں پر کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ لو متی قبلی لغسل تکی رواہ احمد و ابن ماجہ و صحاح البنحبان ابن احبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لیکن اور بہت سارے محققین نے بھی اس کو تمام کئی روایتوں کے روشنی میں اس کو حسن کے درجے پر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا وہ حدیث کی راویہ ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غس لے دوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو فوت ہو جانے پر غسلے دے سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کو فوت ہو جائے تو غسلے دے سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے ہاں کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ اسما بنتے عمیس نے انہیں غسل دیا تھا یہ صحیح معتا کی روایت ہے اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو غسل دیا تو عورت نے شوہر بیوی نے شوہر کو غسل دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے شوہر کو غسل دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی زوجہ محترمہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب فاتبہ تعالیٰ کو غسل دیا تو یہ مسئلہ درست ہے شرائان جائز ہے ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں فوت ہونے کے بعد اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب دیکھیے اپنے ہاں کیا مسئلہ بنا رکھا ہے لوگوں نے غسل تو بہت دور کی بات ہے اپنے ہاں کیا کہتے ہیں کہ وفات کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں بیوی شوہر کو نہیں دیکھ سکتی اور شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا یہ غلط ہے یہ مسئلہ کیا ہے غلط ہے بالکل غلط ہے سراسر حدیث کے خلاف ہے یہاں غسل دینے کی بات حدیث میں آ رہی ہے اور یہاں لوگ جو ہے چہرہ تک دیکھنے کے دیکھنے سے منع کرتے ہیں تو عمل ہمارا حدیث کے مطابق ہونا چاہیے عمل ہمارا حدیث کے مطابق ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ وفات ہو جانے کے بعد میاں بیوی بی کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میاں بیوی بی کی رشتہ کیسے ختم ہو جاتا ہے اگر میاں بیوی کا وفات کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی بتائے کہ قرآن میں میاں بیوی کا وارش تو شوہر بیوی کا وارث ہوگا اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کے پاس مال ہو اور بیوی شوہر کی وارث ہوگی اگر شوہر کے پاس مال ہے تو شوہر فوت ہو گیا ہے کہ نہیں اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وراثت کس بات کی ہے نہیں بات سمن میں آ رہی کہ نہیں آپ لوگوں کو اسی طرح سے ہم؟ قرآن میں فرمایا ala ala ہم و فی متقی اور جنت کے اندر یہ مومن متقی اللہ کے متقی اور مومن بندے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اونچی اونچی اونچے اونچے جو ہے اس پر تخت پر اور اونچے اونچے اونچی اونچی جگہوں پر بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہوں گے ہاں اور بھی قرآن میں ضروری ہاں؟ تاہم کہ ان لوگوں کے وفات کے بعد جو ہے ان, ان کی آل اولاد کو ملا دیں گے ہاں؟ قرآن بہت ساری آئے اس طرح کی تو اور حدیثیں بھی بہت ہیں کہ اگر میاں بیوی بی دونوں جن دونوں جنت میں چلے گئے تو ہر مومن بندے کو اس کی بیوی بی عطا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے بھی عطا کی جائیں گی تو یہ کہنا کہ میاں وفات کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا طلاق واقع ہو جاتی ہے ہاں یہ بات شرائب بھی غلط ہے اور عقلن بھی غلط ہے اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو وفات کے بعد غسل دے سکتے ہیں اگر غسل کا طریقہ معلوم ہے تو اور غسل کا طریقہ بہت مختصر سا ہے جی وعن اسما بنتے ندی اللہ عنہا ان فاطمہ عنہ عنہ عنہ ہاں یہ حدیث دیکھیے اسما بنتے ابو بکرضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وسیعت کی کہ جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں غسل دیں گے سن دار کتنی کی یہ روایت ہے حسن درجے تک ہے تو اور اسی بنیاد پر علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو غسل بھی دیا وسیع کی تھی انہوں نے. تو غسل بھی دیا اگر میاں بیوی بی کا تعلق ختم ہو جاتا تو پھر وسیعت کوئی کرے یا نہ کرے ہاں کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں وسیعت کی تھی اس لیے علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو غسلے دیا تھا آہ. تو کیا کوئی اجنبی عورت یا اجنبی مرد ہے وسیعت کے میں مر جاؤں گا تو فلا مجھ کو غسلے دیں گے یا فلاں غسلے دیں گی مجھ کو تو یہ جائز ہو جائے گا وسیعت کرنے کی وجہ سے نہیں جو چیز حلال ہے حلال ہے جو چیز حرام ہے حرام ہے تو اس لیے یہاں پر وسیعت کی بات لا کر کے اس مسئلے کا انکار کرنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسلے نہیں دے سکتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس لیے غسلے دیا تھا کہ فاطمہ نے وسیعت رضی اللہ علیہ نے وسیعت کی تھی یہ بات جو ہے درست نہیں ہے بلکہ شرعن میں جائز ہے درستی ہے بیا بی ایک دوسرے کو وفات کے بعد مسلح دے سکتے ہیں وعن برائدت رضی اللہ عنہ فی قصت الغامدیت اللہ تھی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمہ فی الزنا قال ثم امر بہا فصلا علیہ ودفنت اللہ مسلم یہ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے اس قصے کا ذکر کرتے ہیں جس میں کہ ایک خاتون تھی غامدیہ قبیلہ غامدی کی وہ خاتون تھی ان سے جنا جیسی غلطی سرزد ہو گئی اور اس گناہ نے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا غلطی بشر سے ہو جاتی ہے انسان سے ہو جاتی ہے صحاب کرام سے صاحبیات سے غلطیاں ہوئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے بشر تھے انسان تھے تقاضا بشریت ان سے غلطیاں ہوئیں تو انہوں نے توبہ کیا کتنی ساری مثالیں مل جائے گی اور ایسی ایسی توبہ کی ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ویسید آپ کو مثال نہیں ملے گی صحابہ اکرام نے جو جو توبہ کیے ہے بہت سارے مثال مثالیں ہیں کبھی موقع آئے گا تو بتائیں گے تو غام رضی اللہ علیہ واردہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں حمل سے بھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر لی اس کے بعد کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا اتنی ان, کو ان کے اندر توبہ کا اتنا جذبہ تھا کہ گئی انتظار کیا جب بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر بچے کو گود میں لے کر کے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے احساس اس دنیا میں پاک ہو جا ہو کر کے اور اپنے آپ کو پاک کر کے ہاں اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا کہ اسی دنیا میں مجھے پاک کر دیا جائے میں دنیا کی سزا سہلوں گی ہاں, ہاں. تاکہ میں اللہ کے سامنے جب پہنچوں تو پاکی کی حالت میں پہنچوں ایسی توبہ بہرحال جب بچے کو لے کر کے گود میں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ اس کی پرورش کرو جب بچہ کھانا کھانے کے لائق ہو جائے کھانا کھانے لگے خود سے تب آؤ, آؤ, آؤ اور کوئی دوسری عورت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ جاؤ بچی کی ولادت ہو جائے گی تو آ جانا بھول جاتی کون لاتا ہے کون کچھ کو کرتا ہے لیکن بہرحال وہ احساس تھا لے کے آئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا پھر دو سال کے بعد یا اس سے زیادہ کے بعد جب بچہ اپنے سے کھانا کھانے لگا اس کو لے کر کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں غالباً روٹی کا ٹکڑا بھی تھا روٹی کا ٹکڑا تھما دیا اور کہا اللہ کے رسول علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے یہ بچہ اپنے سے اب کھانا کھانے کے لائق ہو گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا ان کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس طرح سے ان کو رجم کیا گیا پتہ نہیں اسی واقعے میں ہے انہی کا معاملہ. معاملہ تو انہی کا ہے پتہ نہیں اس موقع سے کہ شاید رجم کرتے وقت ان کے جسم کا خون کسی کے کپڑے پہ لگ گیا تو انہوں نے کچھ ان کو برا بھلا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان کو برا بھلا مت کہو لقتا وطن انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی یہ توبہ تمام پورے مدینے کے گنہگاروں پر اگر تقسیم کر دی جائے ہاں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جائے تم ان کو برا بھلا مت کہو تو بہرحال محل شاہد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم, پھر ان کے بارے میں حکم دیا گیا دیا ان کو غوصلے دیا گیا پھر اس کے بعد ان کو کفنایا گیا اور ان کو ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر ان کو دفنایا گیا یہاں پر بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے کے لانے کا کہ اگر کسی کو شاسن قتل کیا جائے بطور قصاص یا بطور حد کسی پر حد نافذ کی جائے اور شادی شدہ تھی چونکہ اس لیے ان کو رجم کیا گیا لیکن اگر کوئی مومن مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہو شادی نہ ہوئی ہو اور ان سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو اسلامی سزا کیا ہے سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلاوطن اگر عورت کے لیے بھی ممکن ہے مناسب ہے تو جلاوطن عورت کو بھی کیا جائے گا لیکن اگر شادی شدہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو قتل کر دیا رزم کر دیا جائے گا رزم کا مطلب ہے کہ پتھر سے مار مار کر کے ہاں قتل کیا جائے گا آج کل یہ طریقہ شاید نہیں اپنایا جاتا بلکہ گردن ماری جاتی ہے تو اس کی سزا قتل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ادا کی اور ان کو دفنایا گیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا اگر ہاں کوئی حد نافذ کیا جائے کسی مسلمان مرد یا عورت پر تو سلاد جنازہ اس کی پڑھی جائے گی ہم اب آگے مسئلہ کچھ آئے گا اور جو ہے دوسرا مسئلہ ہے تو بات سمجھ میں آگئی نا سب لوگوں کے جی البتہ اگر کسی کو کسی کو مرتد ہو جانے کی وجہ سے اگر قتل کیا جائے تو مرتد سمجھتے ہیں کہ نہیں جو دین اسلام سے پھر جائے اور دین اسلام سے پھر جانے والے کی یعنی مسلمان ہے کافر ہو گیا مسرک ہو گیا تو یعنی دین چھوڑ دیا اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مسلک دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا تو اس کی سزا کیا ہے قتل کر دیا جائے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہیں نہیں پڑھی جائے گا مسلمان ہی نہیں جی وان رضی اللہ تعالی عنہ قال اتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل رجول قاتسح بے مشاکصہ فلم مسلم علیہ رو مسلم ایک یہاں اہم مسئلہ غور سے سنیے کہ خودکشی اسلام میں کیا ہے حرام ہے خود کو انسان کیسی بھی حالت ہو قتل نہیں کر سکتا چاہے جیسی حالت ہو چاہے جتنی تکلیف ہو دم نکل جائے اس کا لیکن خود سے اپنے عمل سے اپنے فیل سے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا اگر کسی نے قتل کیا تو یہ کیا ہوگی خودکشی ہوگی اور ایسا شخص جہنمی ہوگا جہنم میں جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی غزے میں تھے اور کفار اور مسلمین کے درمیان جنگ جاری تھی صاحب اکرام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا دیوانہ وار ہاں, کافروں سے لڑ رہا ہے اور کافروں کو پسپا کر رہا ہے اور قتل کر رہا ہے صحابہ اکرام نے بڑی تعریف کی اس کی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ہوا نار یہ جہنم میں جائے گا ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا شخص جو جہاد کر رہا ہے غزوہ کر رہا ہے کافروں کو قتل کر رہا ہے اسلام کا دفاع کر رہا ہے جہنم میں کیسے جائے گا تو اس کے پیچھے لگ گئے یہ آخر میں دیکھا کہ کافروں سے لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے, لڑتے اس کا پورا جسم کیا ہے زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس نے کیا کیا کہ تلوار کو نیچے رکھا اس کا قبضہ تلوار کا نیچے رکھا نوک اوپر رکھ کر کے اسی پر چڑھ گیا تلوار کی نوک پر اور تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو گئی اور مر گئے کہا شد ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ فرمایا اور میں نے اس کا تعاقب کیا پیچھا کیا تو دیکھا کہ واقعی اس نے خودکشی کر لیا تو خودکشی کسی حال میں جائز نہیں ہے لاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں بہت ساری حدیث زہر پی کر کے خودکشی کرتا ہے تو قیامت میں وہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں ہوگا وہ پیے گا پھر مرے گا پھر جیے گا پھر پیے گا اسی طرح سے اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھار چیز سے چاقو سے تلوار سے اپنے آپ کو قتل کرے گا تو قیامت میں اس کا وہ تیز دھار لا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس سے وہ قتل کرتا رہے گا مرتا رہے گا زندہ ہوتا رہے گا مرتا یہی اس کی سزا ہے کوئی کسی نے اپنے آپ کو جو ہے ہم, پہاڑ سے گرا کر کے یا کسی اونچی جگہ سے گرا کر کے قتل کیا تو اس کا وہ, وہی عمل جو ہے جہنم میں بھی دوہراتا رہے گا اور یہ جو اپنے آپ کو ہاں, جہادی ثابت کرنے کے لیے اپنے جسم میں اپنے جسم میں ہاں, بم فٹ کر کے جا کر کے کہیں مسجد میں کہیں مارکیٹ میں کہیں ہوٹل میں کہیں بازار میں بم بلاسٹ کرتے ہیں یہ کیا کریں گے جہنم میں خودکشی ہے کہ نہیں کہ جہاد ہے کہ شہادت کا درجہ ان کو ملے گا نہیں بھائیو اہل علم نے علماء نے شیخ الباز ابن, باز، ابن اور سمین تمام علماء نے فرمایا کہ یہ خودکشی ہے یہ جہاد نہیں ہے آپ جائیے دشمن کے مقا... دشمن دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے کیا کہتے ہیں ماری مر جائیے کوئی بات نہیں ہے आ, بم لے کر کے جائیے بم لے کر کے جائیے اور دشمن پر پھینکیے دشمن پر مر مریے مقابلہ ہو تب اب یہاں پر کیا ہے کہ اپنے جسم کے اندر یا ایسی کپڑوں میں کر کے اور جو ہے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور بٹن دبا دیتے ہیں پھٹ گیا چتڑے ہو گئے ان کا حال جہنم میں بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا یہ لوگ بھی جو جیسے جس انداز سے خودکشی کرے گا یہ ویسے ہی اس کے ساتھ جہنم میں معاملہ ہوتا رہے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جس میں اللہ کی امانت ہے ہم جیسا چاہے اس کو اس کا استعمال کریں چاہے زندہ رہیں یا خود مر جائیں ہم، یہ ہمارے اختیار میں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو پچھلے درسوں میں حدیث گزر چکی ہے اگر کسی کے حالات اس طرح ہو جائیں کہ تو وہ دعا کرے کہ کیا دعا کرے اللہ تعالی سے کہ اے اللہ احینی ادا کا نت الحاط ادا اذا ات الوفاط خیر, اذا کانت خیر اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اور مجھے موت دے دے جب تک موت جب میرے لیے موت بہتر ہو تو یہ دعا کر سکتے ہیں لیکن خودکشی کرنا حالات سے پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو قتل کر ڈالنا خودکشی کر لینا پھانسی لگا لینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے حرام موت ہے یہ بجدلی کی علامت ہے ایک جمع مرد یا ایک مرد جو ہے حالات کے مقابلہ کرتا ہے چاہے وہ حالات تجارت کے ہوں یا بزنس کے ہوں یا زراعت کے ہوں یا ویسے کوئی معاملہ ہو میاں بیوی کا معاملہ ہو بال بچوں کا معاملہ ہو آدمی حالات سے مقابلہ کرتا ہے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے حرام موت یا ہرا یہ ذریعہ نہیں اپناتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاحبی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا جس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا تو اسے لایا گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے اور حرام موت مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی پڑھی جائے گی جی ہاں تو اس مسئلے کو سمجھ لیجیے کہ معتبر شخص کوئی شیخ کوئی عالم دین کوئی امام یا جو اس طرح کے جو مقام والے لوگ ہیں دینی جنہیں مقام حاصل ہے وہ لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اس کی لوگوں کی عبرت کے لیے البتہ عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیں گے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی لیکن صحابہ اکرام نے پڑھ کر کے اس کو دفن کیا تو جیسے کوئی امام ہے اسی طرح سے محدث وغیرہ جو معتبر لوگ ہیں مسلمانوں کے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے عام مسلمان جو ہے نماز جنازہ اس کی پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیں گے کیوں بتائیے جلدی سے ابرت کے طور, طور پر اور اور اصل مسئلہ بتائیے کیوں نماز جنازہ پڑھیں گے اس کی جی ہاں جی وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہوا ہے خودکشی کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے واحد سنائی ہے کہ جہنم میں جائے گا جہنم میں اس, اس طرح سے وہ کرتا رہے گا جو جیسے بنے گا ویسے کرتا رہے گا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا حرام کام کیا ہے اس نے لیکن کافر نہیں ہوگا اس لیے ہاں اسلام سے نہیں نکل جائے گا اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے لیکن امام ہے کوئی محدث ہے کوئی عالم آدمی ہے وہ نہیں پڑھے گا تاکہ لوگ جو ہے اس گناہ عظیم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے عبرت کے طور پر ایسا وانبی ہو رہے تردی اللہ تعالی ماتت فقال افلا کنتم تم حدیث پڑھ کر کے درس ختم کرتے ہیں حضرت بحر اللہ تعالی عنہ اس عورت کے واقعے کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں جو عورت کے مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو اس عورت کو غائب پایا دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ یہاں فلاں عورت جو ہے مسجد کی صفائی سترائی کرتی ہے مسجد نبوی کی تو اس کو نہیں دیکھا تو صاحب صاحب رام سے پوچھا کہ کہاں ہوا اور صابق رام نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی ہم نے اس کو تو دفن دے دفن کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی تو اللہ کے رسول سلام کہیں دور نہیں گئے تھے مطلب ہو سکتا ہے کہ کہیں تھوڑا مشغول رہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کیا کہ تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں مجھے خبر کیوں نہیں تھی؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پکانو غرو ہاں لوگوں نے شاید اس وجہ سے نہیں بتایا کہ یہ ایک جھاڑو دینے والی صفائی کرنے والی معمولی سی عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے ایک مسئلہ آگے آئے گا کیا پہلے ایک ایک کر کے کہ کوئی عورت مسجد کی صفائی ستھرائی کر سکتی ہے مسجد میں جا کر کے پردے کے ساتھ مسجد کی صفائی ستھرائی کر سکتی کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس عورت کی جب فوت ہو گئی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بتایا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی آگے ایک مسئلہ آئے گا اور وہ حدیث کیا کہتے ہیں صحیح نہیں ہے یا اس کا جو مانا ہے وہ زمانے جاہلیت کا مانا ہے وہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موت کے کسی کی موت کے بارے میں خبر نہیں بھیجنی چاہیے بتانا نہیں چاہیے تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی تو اسلامی طرز پر خبر دی جا سکتی ہے وہ آگے بات وضاحت کریں گے ہم ایک تو بات یہ معلوم ہے کہ کسی کوئی فوت ہو جائے تو اس کی خبر دوسروں تک پہنچائی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اس یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے گرچہ دوسرے لوگوں کی نظر میں اس عورت کی بہت زیادہ بڑی حیثیت نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کے بارے میں پوچھا پھر نہ بتانے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر جا کر کے اس کی قبر پر نماز جنازہ بھی پڑھی اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو کسی کو دفن کیا جا, کیا جا چکا ہو اور کوئی بعد میں آئے تو اس کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں اب اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہاں بھائی کتنے دنوں تک پڑھ سکتا ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں مقرر ہے کہ ہاں اتنے دنوں تک پڑھ سکتا ہے اتنے دنوں کے بعد نہیں پڑھ سکتا ہے البتہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھی ہاں جلدی ہی پڑی ہوگی اس لیے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی مدت تک مدینے سے غائب نہیں رہتے تھے کہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ دو چار روز گزرے ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ دو ہفتہ گزرا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک پڑھ سکتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تک یہ امکانوں ہو کہ ہاں بھائی جس میں باڈی باقی ہوگی اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ گنجائش میں کہ نماز جنازہ پر کوئی پڑھ سکتا جی قبرستان پہ نماز جنازہ مردے کی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حرج نہیں ہے حرج اس لیے نہیں ہے کہ وہ قبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے پڑھی کہ نہیں اور ابھی آگے اور پوری بات بتاتا ہوں جو اس میں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی آگے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان قبروں میں اندھیرا تھا یہ قبریں جو ہیں بالکل اندھیری تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے دعا کرنے کی وجہ سے ان کی قبروں کو منور کر دیا ہاں روشن کر دیا ان کی قبروں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں تشریف لے گئے اس خاتون پر کی نماز جنازہ پڑھی تو اور تمام لوگوں کو شامل کر لیا دعا میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیا اب ظاہر سے بات ان کو کہیں جو خاتون ہے ان کو کہیں اور تو نہیں دفنایا گیا ہوگا قبرستان میں ہی دفنایا گیا ہوگا اور ان کی قبر کوئی علاحدہ نہیں رہی ہوگی بلکہ قبروں کے بیچ میں کہیں رہی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو قبرستان پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں لیکن قبروں پر کھڑے ہو کر کے نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں اگر قبرستان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں اب قبرستان میں قریب قریب جو ہے قبریں ہوتی ہے لیکن اگر قبرستان کے احاطے میں قبرستان کی باؤنڈری میں کہیں کوئی اس طرف دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں کوئی خالی جگہ ہے ہاں جہاں ابھی قبریں نہیں بنی ہیں تو وہاں پر کیا کہتے جنازے کو رکھ کر کے نماز درازہ پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے سمجھ گئے نہیں آپ کیا سمجھے آپ بولی دیکھیے نہ جی ان کا ڈاؤٹ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ لاتجالو بکم قبورہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی قبرستان پر نماز درست نہیں ہے تو کون سی نماز درست نہیں ہے نماز جنازہ کی دوسری نمازیں دوسری نمازیں جو رکو سجود والی نمازیں ہوتی ہیں وہ منع ہے نماز جنازہ منع نہیں ہے ہاں اگر کیا کہتے ہیں اب دیکھیے آپ تو چھوڑیے آپ اس کو سوچیے ذرا سا کہ وہ تو مردے ہیں قبر میں دفن ہے پتہ نہیں کون کس کی باڈی ہوگی کس کی نہیں ہوگی وہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے مردہ سامنے ہے مردے کو سامنے ہی رکھ کر کے تو نماز جنازہ پڑتے ہیں نا اسی لیے رکو نہیں ہے اس نماز جنازہ میں تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں اگر مثال کے طور پر سامنے قبرستان ہے اور قبرستان سے پہلے جو ہے جنازے کو رکھ کر کے نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جس نماز کو قبرستان پر پڑھنے سے منع کیا ہے آؤٹ کلیئر ہو گیا جی اور کچھ ہے بولیے جی جی دوست والد جو کے جی کوئی جی. بھی جی. جی. جی. جی جانا تھا جی نماز جنازہ کی حدیث جو ہے کل پیش کل یا اگلے ہفتے بلکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ حدیث پیش کی جائے گی اور جتنے سارے لوگ ہیں سب لوگ تشریف لے آئیے گا آج میں نہیں بتاؤں گا آپ آئیں گے نا اگلے ہفتے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تاکہ اسی مسئلے کو سننے کے لیے آپ آئیے ٹھیک ہے کرو سلبین محمد